شہید اسلام ڈاٹ کام خالف و کل ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور ڈبلو ڈبلو ڈبلو شہید اسلامین اب چوتھا گراؤ دیکھو جی چوتھا گراؤ مفترین اللہ خدا پہ بھوتان باندھنے والے مفترین اللہ بوجہ مال و زر مفترین اللہ بوجہ مال و ذر خدا پہ بہتان باندھ رہے ہیں زر کھاتے ہیں سمجھے بس ہلاکتہ واسطے ان لوگوں کے جو لکھتے ہیں کتاب کو اپنے ہاتھوں کے ساتھ پھر کہتے ہیں من اللہ یہ کس کی طرف سے ہے یہود کے مولویوں کی عادت تھی تورات میں اپنی طرف سے گھسا دیتے تھے کوئی کالے جملے لکھے اور کیا کہا کہ خدا کی مفترین اللہ ہوئے نا اس سے ان کو مال و زار ملتا تھا پیسے ملتے تھے حضور کی خلاف ورزی کرتے تھے نا لکھتے ہیں کتاب کا اپنے ہاتھوں کے ساتھ پھر کہتے ہیں اللہ کی طرف سے تاکہ خرید کریں اے باز اس کے قیمت تھوڑی بادشاہ ان کو پیسے دیتے تھے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 ٹھیک ہے نا ہاتھوں سے غلط لکھا یہ بھی سبب ہے ہلاکت کا پیسے کھائے حرام خوری کی یہ بھی سبب ہے کہ اس کا ہلاکت کا دونوں سبب ہلاکت کا وکال النت مسنار یہ کتویں جماعت ہے جی یہ پانچویں جماعت ہے گان بان کی پانچویں جماعت کون سی ہے گان بان صاحب گان سبحان اللہ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 تو اس نے کہا حضرت مجھے گالی تو نہ دو صاحب تو کہتے انگریز کو میں انگریز کا بیٹا تو نہیں میں تو ایک عالم کا بیٹا ہوں مجھے غریب زیادہ کہہ دو صاحب زادہ مجھے نہ کہے نا. صاحب انگریز کو کہا جاتا ہے کیسے حضرت کہتے ہیں نا صاحب آ گیا صاحب کا دورہ ہے تو صاحبزادہ کا وہ نا انگریز کا بیٹا ہمارے ہاں ایک وتی مولوی صاحب تھے وہ اپنے آپ کو پیر زادہ کہتے تھے کیا تو گائے ایک ڈاکٹر کے پاس علاج کرانے کے لیے اور ڈاکٹر جو بندی تھا یہ مولوی کا تھا بریلو تھا تو ڈاکٹر کا حضرت آپ اپنے آپ کو پیر زیادہ کہتے ہیں, پیر من ہوتا ہے, بوڑھا فارسی میں پیر کس کو کہتے ہیں تو بوڑھے کا بیٹا یہ تو غلط ہے یہ آپ کی توہین ہے میں آپ کو ایسا الفاظ بتاؤ جو قرآن سے ثابت ہے بڑے اعزاز والا لکھا اس نے کیا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 وہ بادشاہ تو ما بھی دو کا قران سے میں ملاہد گیا ہے تو اپنا ابو پیر زادہ لکھتا ہے علاوہ پیر زادہ نہیں عام ایک دیہاتی आदमी کا بیٹا ہے وہ خام قبیر زادہ بن گیا۔ پانچویں جماعت کہہ جی ہاں啊 پیران کرام اور الگان والبان صاحبزادگان انہوں نے کیا بنا رکھا تھا کہ ہم جتنی برائیاں کریں بدماشتی کریں قیامت کے دن ہمیں عذاب نہیں ملے گا وہ ایسے کہتے ہیں آج کل یا نہیں کہ ہم پیروں کے بیٹے ہیں بولوں کے بیٹے ہیں ہمیں کوئی عذاب نہیں ہوگا ہمارے باپ دادا کیا کریں گے چھڑا لیں گے اور اگر ہوا بھی صحیح تو صرف چالیس دن ہوگا کیا چالیس دن پچھڑے کی پوجا کی تھی نا ان کے وڈیرو نے وہی وہ ہوگا اور کہتے ہیں ہرگز نہ پہنچے گی ہم کو آگ مگر چند دن شمار کیے ہو کتنی چالیس دن کُل اتا خاص تم یہ تردید ہے جراد جی بلی آپ فرما لیجیے لیا تم نے اللہ کے ہاں آحت کہ صرف چالیس دن جلو گے ہرگز نہیں خلاف کرے گا اللہ تعالیٰ اپنے آدھ کو ام تقولون ام بل بل کے کہ کہتے ہو اللہ پہ وہ چیز جو نہیں جانتے تم بلا من کا سبق سیاح ضابطہ خدا بندی ضابطہ خدا بندی کیوں نہیں جیت شاہ نے کسب کیا برائی کو اور گھیر لیا اس کو اس گنا ہونے میرے محترام جو آدمی گنا کرتا ہے تو دل پہ سیاہ قطرہ ہو جاتے نہیں تو ساری دل سیاہ ہو جائے کالی ہو جائے تو اس کے اندر نور ایمان ہوگا مطلب بھی ہے کہ نور ایمان قتم ختم ہو جائے یہی ہے گھیر لینا اور احاطہ کر لے اس کو اس کو گناہ فولا کا صاحب اللہ یہی لوگ دوستیاں اس کے اندر کیا رہیں گے تو سوال یہ ہے کہ نور ایمان بھی نہ ہو کب بلزین بل تخویف کے بعد کیا ہوتی ہے اور جو لوگ ایمان لائے عمل کی اچھے بجارت ہے یہی ہیں بیشتی اس کے اندر ہمیشہ رہیں گے واحد خزنہ میسا کا بنی سے نو نمبر تین ہے لکھو دو نو آگے اب نو نمبر کتنی ہے جی تین ہے نا نو سالس اس میں موجودہ بنی اسرائیل کی احد شکنیاں اس میں موجودہ بنی اسرائیل کی اہد شکنیا موجودہ بنی اسرائیل کون تھے حضرت کے زمانے میں اس میں موجودہ بنی اسرائیل کی آج شکنی ہے نو سال اس میں اور جب لیا ہم نے پختہ وعدہ بنی اسرائیل سے تورات کے اندر لیا تھا الا اللہ تشریح میسا میسا کی تشریح ہے تشریح ہے میسا اوپر نمبر ایک لکھو ڈبل نہ عبادت کرنا کسی اللہ کے شرک نہ کرنا و بل والدین احسان یہ نمبر کتنی بل والدین جار مجرور کس آسنو کے متعلق ہے آسن کے آسن بل والدین احسان کرنا ساتھ ماں باپ کے احسان کرنا نمبر دو آ گیا ذل قربا نمبر کتنی احسان کرنا رشتہ داروں کے ساتھ بابا رشتہ داروں کے حقوق ہوتے ہیں خیال کیا کرو نمبر تین ولیطام نمبر کتنی یتیموں کے ساتھ احسان کرو مساکی نمبر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 علاج کے لیے خود جا کے دیتا ہوں کوئی نابینی عورتیں ہوتی ہیں میں وہ خود جا کے دیتا ہوں علاج کے لیے پیسے خود دیتا ہوں یا ہم نے ایک فنڈ قائم کیا ہوا ہے تو آپ لوگ بھی اگر ایسے کریں تو اچھا نہیں ہے غربت ہے کافی دیات کے اندر مساکین نمبر پانچ لکھا ہے بقول سے حسنا نمبر چھ چھ کہو واسطے لوگوں کے اچھی بات انہیں تبلیغ دین کرو باقی مسلات نمبر کتنی بحت نمبر آٹھ یہ آٹھ چیزوں کا ہم نے احد لیا بنی اسرائیل سے لیکن یہ احد پہ قائم رہے سمت وائے تم احد شکنی نمبر ایک اس میں موجودہ بنی اسرائیل کی احد شکنی ہے نا پھر پھر گئے تم احد شکنی نمبر ایک مگر تھوڑے تم میں سے قائم رہے اس پہ تھوڑے کون سے حضرت عبداللہ بن سلام ادھر حضرت نجاشی نصارہ میں سے اور تم ہو ہی پھرنے والے اس کا من کیا ہے یعنی اے راز آدت بن چکی ہے تمہاری اب بھی پھر گئے تم اور ہو ہی تم پھرنے والے ہو ہی تم پھرنے والے وہ کوئی سر کی بیٹھے مور دا من دور دے چندر کیا من لا دے چندرے اس کبھی کبھی مانا میں کم آحد شکنی نمبر دو میرے محترام مدین پاک کے اندر یہ تو جانتے ہو نا اوس اور خزرت قبیلے تھے جان ہو مشرک تھے پہلے بعد میں ایمان لیا پہلے اوس اور خزرت اور وہاں یہود کے دو قبیلے تھے بنو قریضہ اور بنو نذیر یہ جو اوس تھے نا یہ حلیف تھے بنو قریضہ کے کس کے اوس اور بنو قریضہ آپس میں حلیف تھے دوست میں ہوئے تھے قسمیں اٹھائے تھیں کہ ایک دوسرے کی ہم مدد کریں گے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 حالانکہ تم سے وعدہ لیا گیا تھا کہ آپس کے اندر ایک دوسرے کو قتل نہیں کرنا نہ گھروں سے نکالنا ہے یہ ذہن میں بیٹھا ہے نہیں اوس اور خضرت کی لڑی تو مشہور ہے نا جنگ ابواس ایک سو بیس سال تک تھی اب غور فرمائیے جی واحد خزنہ میسا کا کم آج شکری نمبر کتنی آئے اور جب لیا ہم نے پختہ وعدہ تم سے کورات میں لاتسیہ دما کم نہ بہانہ آپس میں خون نہ بہانہ تم دماغم کا منع بلا تو اور نہ نکالنا تم انف سکم اپنے لوگوں کو اپنے گھروں سے نہ خون بہانہ آپس میں نہ گھروں سے نکالنا سما کر تم پھر اقرار کیا تم نے وان تم تشا دوں تم مانتے ہو اب آح سکنی دیکھو سمان تو بھاؤ لائے پھر تم یہی لوگ قتل کرتے ہو اپنے لوگوں کو کیسے قتل کرتے تھے بنو نظیر کس کو بنو قرضہ کو بنو قرضہ بنو نذیر کو وہ حلیف تھے نا اس وجہ سے اوس و حضرت کی لڑائی میں سے ہو جاتا تھا اور تخرے جونا اور نکالتے ہوئے ایک گراؤ کو اپنے میں سے ان کے گھروں سے تزاح یہ حال ہے درا حالے کے چڑھائی کرتے ہو ان پہ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 تو چھڑا لیتے یار ہمارے رشتے دار ہیں چھوڑ دو ہم پیسے دیں گے ان کے اور اگر آتے تمہارے پاس قیدی بن کے تو بدلہ دے کے چھڑا لیتے ہو ان کو حالانکہ شان یہ ہے واہ حالیہ ہے اور ہو ضمیر شان کا حالانکہ شان یہ ہے کہ حرام کیا گیا تھا تمہارے پر نکالنا ان کا آفاتو مینون ہے کیا پس ایمان لاتے ہو تم ساتھ بعض کتاب کے کفر کرتے ہو کس کے ساتھ تو دو چیزوں پہ عمل نہ کیا ایک چیز پہ عمل کیا فما جزا پس نہیں سزا اس شخص کی جو کرتا ہے اس چیز کو تم میں سے اللہ خزون فی الحیاتی دنیا مگر رسوائی کس کے اندر دنیاوی زندگی یہ وعید ہے اور دن کی آمد کے لوٹائے جائیں کہ طرف سخت عذاب کے اور نہیں اللہ غافل ہو سکے کرتے ہو تم یہ ساری وعید ہے دنیاوی بعید بھی آ اخروی وعید بھی آ گئی. اس کو تخوی بھی کہتے ہیں بعید بھی کہتے ہیں اولائک کلزی نشتب الحت دنیا یہ کیا تھی جی بابا دو آج شکنی گئی نا پہلی آج شکنی بھی اور دوسری آج شکنی یہ بات سمجھے آپ کو یا نہیں بھائی اوس اور خزرج کی لڑائی تو مشہور ہے نا اس لڑائی کے اندر بنو قریضا کس کا ساتھ دیتے اوس کا برون نظیر کس کا ساتھ دیتے حضرت کا آخر لڑائی کے اندر پھر ایک دوسرے کے ساتھ لڑنا پڑتے اس کے اندر کتنی چیزوں پہ عمل کرتے کتنی بنا کرتے صرف قیدی چھڑا لیتے اور دو چیزوں پہ عمل نہیں کرتے کیا قتل بھی کر دیتے حالانکہ قتل سے دوسرا کیا وطن سے بے وطن بھی کر دیتے یہ جی؟ اولا تتیمہ نو سالس یہ تطیمہ ہے نو سالس کا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 تو کیا کہا اعزا بنتا وربو کا فقاتلہ پھر یہ بنی سریر کے آبادہ جو ہیں غازب ومنہم اللہ نہو اللہ وغازبا علیہ و جالہ منہم القرآن تتوال تین کے باپ دادا خنزیر بندر بن گئے یا نہیں کس نے بچڑے کی عبادت کی وہ ظالم کون تھے قاتل کرتے تھے نبیوں کو وہ جابر کون تھے ابھی پڑھائی جگت نبی عمر بھر ایسا کلیم اللہ کو کس حب قاتل کے نارا ذن وہ شاطر کون تھے گھوسالے سلام کو دیتے تھے دیا نہیں کبھی کہتے ہیں کہ خوشیہ سوج گئے کبھی پیری کرتے اس کے اندر ملون کافر کون تھے لوئن اللہ کافر میں بنی اسرائیل کی کتاب اللہ میں تحریف و تبدیلی بہت اقل سو تو اسم کے آدی مجاہر کون تھے اکالون لیسوتا ہے پران میں رام پور تھے مریم سدی پر کس نے لگائی تم تھے حضرت عیسا کے دشمن سخت ماکر کون تھے بی بی مریم کو کس نے تم بدل یہ بیٹا کہاں سے لائی ہے اور مکر بھی کیا ماں و ماں کر اللہ ولہ خیر وس خاتم انبیاء پڑھتے رہے تو رات میں وقت بے ست منکرو غدار و شاہر کون تھے بھائی حضور کی وسیں پڑھی یا نہیں تو پھر ہیری پیری کی حضور کی بس یا نہیں ابھی آپ نے پڑھا ہے یا بنی اسرائیل اسرائیلے مت اللہ تی او پوبے بے آدم اس پہ امال انہوں نے کیا یا ہم نے کیا اس نے کیا انہوں نے باتا توڑا از اوفو کہا اللہ نے قرآن میں ابھی پڑھا ہے از اوفو کہا اللہ نے قرآن میں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 ہاں تو منظور بنو قاصد تم بنتے ہو تو یہ میری عادت ہے کہ ایک نقشہ کھینچتا ہوں ارے کا کیا یاد کرے تو مرے سو یاد کرے سو او بھی کل کلمہ بخشش ہوا کہ نا کہ ہمیں سمجھاتا تھا موت کے بعد کرو گے یاد ہاں دیکھیں الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین و الصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد یا اللہ یا رحمان یا رحمان